خطبہ نمبر بائیس آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جب آپ علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ کچھ لوگوں نے آپ علیہ السلام کی بیت توڑ دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیت توڑنے والوں کی مذمت الجور الى الى و ما ولا نصفا آگاہ ہو جاؤ کہ شیطان نے اپنے گروہ کو بھڑکانا شروع کر دیا ہے اور فوج کو جمع کر لیا ہے تاکہ ظلم اپنی منزل کی طرف پلٹ آئے اور باطل اپنے مرکز کی طرف واپس آ جائے خدا کی قسم ان لوگوں نے نہ مجھ پر کوئی سچا الزام لگایا ہے اور نہ میرے اور اپنے درمیان کوئی انصاف کیا ہے خون عثمان رضی اللہ کا انہوں کا مقاربہ کرنے والوں سے خطاب وَإِنَّهُمْ لَيَطْلُبُونَ حَقًا هُمْ تَرَكُوا وَدَمَنْ هُمْ سَفَكُوا فَلَئِنْ كُنْتُ شَرِيكَهُمْ فی فَإِنَّ لهم لَنَصِيبَهُمْ مِنْ وَلَئِنْ كَانُوا إِلَّا <عِندَهُم> مجھ سے اس حق کا مطالبہ کر رہے ہیں جو خود انہوں نے نظر انداز کیا ہے اور اس خون کا تقاضا کر رہے ہیں جو خود انہوں نے بہایا ہے پھر اگر میں ان کے ساتھ شریک تھا تو ان کا بھی تو ایک حصہ تھا اور وہ تنہا مجرم تھے تو ذمہ داری بھی انہی پر ہے انجتی نند آجیت وا دج بے شک ان کی عظیم ترین دلیل بھی انہیں کے خلاف ہے اس ماں سے دودھ پینا چاہتے ہیں جس کا دودھ ختم ہو چکا ہے اور اس بدت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں جو مر چکی ہے نامراد یہ جنگ کا کون پکار رہا ہے اور کس مقصد کے لیے اس کی بات سنی جا رہی ہے میں اس بات سے خوش ہوں کہ پروردگار کی حجت ان پر تمام ہو چکی ہے اور وہ ان کے حالات سے باخبر ہے جن کی تحدید و ان اصبلاد اب اگر ان لوگوں نے حق کا انکار کیا ہے تو میں انہیں تلوار کی باڑھ عطا کروں گا کہ وہی باطل کی بیماری سے شفا دینے والی اور حق کی واقعی مددگار ہے حیرت انگیز بات ہے کہ یہ لوگ مجھے نیزہ بازی کے میدان میں نکلنے اور تلوار کی جنگ سہنے کی دعوت دے رہے ہیں حَبِلَتْهُمُ الْحَبُولِ لَقَدْ كُنْتُ وَمَا أُهَدَّدُ بِالْحَرْبِ وَلَا أُرْحَبُ بِالْضَرْبِ وَإِنِّي لَعَلَى يَقِينٍ مِّن رَبِّي من رونے والیاں ان کے غم میں روئیں مجھے تو کبھی بھی جنگ سے خوفزدہ نہیں کیا جا سکا ہے اور نہ میں شمشیر زنی سے مرعوب ہوا ہوں میں تو اپنے پروردگار کی طرف سے منزل یقین پر ہوں اور مجھے دین کے بارے میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے